أعوذ بالله من والذي إليك من اے نبی ہم نے جو کتاب آپ کی طرف وہی کی وہی حق ہے اور ان کتب کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہیں بے شک اللہ اپنے بندوں سے خوب باخبر انہیں خوب دیکھنے والا ہے ثم اغرفنا الكتاب الذین صفینا من عبادنا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بی اذن اللہ پھر ہم نے لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا پھر بعض تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض ان میں میانہ روح ہیں اور بعض ان میں اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں یہی بہت بڑا فضل ہے ہمیشہ من من رہنے کے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور اور وہ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ بے شک ہمارا رب بہت بخشنے والا بہت بخشنے والا خوب قدردان ہے۔ جس نے اپنے فضل سے ہمیں ہمیشہ رہنے کے گھر میں اتارا اس میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی اس میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی اور اس میں ہمیں کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَارِكَ نَجِزِي كُلَّ كَفُورُ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لئے جہنم کی آگ ہے ان کے متعلق یہ فیصلہ کیا جائے گا ان کے متعلق یہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں اور نہ ان سے اس جہنم کا عذاب ہلکا کیا جائے گا ہم ہر نہ شکرے کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف <تصفح> یعنی جس پر تیرے لیے اور تیری امت کے لیے عمل کرنا ضروری ہے پھر تورات اور انجیل وغیرہ کی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم اس اللہ کا نازل کردہ ہے جس نے پچھلی کتابیں نازل کی تھی جب ہی تو دونوں ایک دوسرے کی تائید و تصدیق کرتے ہیں پھر یہ اس کے علم و خبر ہی کا نتیجہ ہے یہ اس کے علم و خبر ہی کا نتیجہ ہے کہ اس نے نئی کتاب نازل فرما دی کیونکہ وہ جانتا ہے پچھلی کتابیں تحریف و تغیر کا شکار ہو گئی ہیں اور اب وہ ہدایت کے قابل نہیں رہی ہے کتاب سے قرآن اور چنے ہوئے بندوں سے مراد امت محمدیہ ہے یعنی اس قرآن کا وارث ہم نے امت محمدیہ کو بنایا یعنی اس کتاب کا وارث ہم نے امت محمدیہ کو بنایا ہے جسے ہم نے دوسری امتوں کے مقابلے میں چن لیا اور اسے شرف و فضل سے نوازا یہ تقریباً وہی مفہوم ہے جو آیت سن بکرا <النَّاس> آیت نمبر ایک سو 143 ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ کا ہے پھر امت محمدیہ کی تین قسمیں بیان فرمائی یہ پہلی قسم ہے جس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو بعض فرائض میں کوتاہی اور بعض محرمات کا ارتکاب کر لیتے ہیں یا بعض کے نزدیک وہ ہیں جو ثغیر کا ارتکاب کرتے ہیں انہیں اپنے نفس پر ظلم کرنے والا اس لیے کہا کہ وہ اپنی کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے اپنے کو اس اعلیٰ درجے سے محروم کر لیں گے جو باقی دو قسموں کو حاصل ہوں گے پھر یہ دوسری قسم ہے یعنی ملے جلے عمل کرتے ہیں یا بعض کے نزدیک وہ ہیں جو فرائض کے پابند محرمات کے تارک تو ہیں لیکن کبھی مستحبات یا مستحبات کا ترک اور بعض محرمات کا ارتقاب بھی ان سے ہو جاتا ہے یا وہ ہے جو نیک تو ہیں لیکن پیش پیش نہیں ہیں پھر یہ <متصف> وہ ہے جو دین کے معاملے میں پچھلے دونوں سے سبقت کرنے والے ہیں پھر یعنی کتاب کا وارث کرنا اور شرف و فضل میں ممتاز مصطفیٰ کرنا پھر بعض کہتے ہیں کہ جنت میں صرف سابقون جائیں گے لیکن یہ صحیح نہیں قرآن کا سیاق اس امر کا متقاضی ہے کہ تینوں قسمیں جنتی ہیں یہ الگ بات ہے کہ سابقین بغیر حساب کتاب کے اور مقتصد آسان حساب کے بعد اور ظالمین شفات سے یا سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائیں گے جیسا کہ احادیث سے واضح ہے محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ کا قول ہے یہ امت مرحومہ ہے ظالم یعنی گناہ گار کی مغفرت ہو جائے گی مختصد اللہ کے ہاں جنت میں ہوگا اور سیاب بالخیرات دراجات عالیہ پر فائز ہوگا بہوال تفسیر بنی کثیر گناہ گار کی مغفرت کا مطلب بالآخر معافی ہے چاہے سزا بھگت کر یا اس کے بغیر ہی اللہ کے فضل و کرم سے پھر حدیث میں آتا ہے کہ ریشم اور دیباج دنیا میں مت پہنو اس لیے کہ جو اسے دنیا میں پہنے گا وہ اسے آخرت میں نہیں پہنے گا بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو بتیس اور صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں وَهُمْ يَصْطَِخونَ فيِيهَا رَبناَا أخْرِرجَناَا نَعمل صالِحًا غَييرَ الذي كُ نَعمل أَلَْ نُعَِّركُم ما ييتذَكرر فيِيهِ مَا تذكررَ وَج أَكُم النَّذير فَذوق فَمالِ الظَّالِ مِينَ اور وہ اس جہنم میں چلائیں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب تو ہمیں اس سے نکال اب ہم نیک عمل کریں گے نہ کہ وہ جو پہلے کرتے تھے اللہ فرمائے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا اب تم عذاب کا مزہ چکھو پس ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ان اللہ عالم غیب السماوات والعض انہو علیم بذات الصدور بلا شبہ اللہ آسمان اور زمین کی چھپی چیزیں جانتا ہے بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے ہوا الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَا ففی الاضف من کفر فعليه کفره ولا يزید الكافرین کفرهم عند ربهم إلا مقتن ولا يزید الكافرین کفرهم إلا خسارا <متصفيق> <متصفيق> وہی ہے جس تمہیں زمین میں جا جانشین بنایا پھر جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا اور کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے ہاں ناراضی ہی میں زیادہ کرتا ہے اور کافروں کو ان کا کفر نقصان ہی میں زیادہ کرتا ہے اول تم شرا كُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلِ الْإِنَّ يَعِيدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا بَلِ الْإِنَّ يَعِيدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا آپ کہہ دیجیے بھلا بتاؤ تو اپنے جن شریکوں مطلب معبودوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں سے کیا کچھ پیدا کیا ہے یا ان کا آسمانوں کی پیدائش میں کوئی حصہ ہے یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے اور وہ اس کی کسی واضح دلیل پر قائم ہیں بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض پر فریب وعدہ دیتے ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی غیروں کی بجائے تیری عبادت اور معصیت کی بجائے اطاعت کریں گے پھر اس سے مراد کتنی عمر ہے مفسرین نے مختلف عمریں بیان کی ہیں بعض نے بعض احادیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ ساٹھ سال کی عمر مراد ہے باوالے تفسیر ابن کثیر لیکن ہمارے خیال میں عمر کی تعین صحیح نہیں اس لیے کہ عمریں مختلف ہوتی ہیں کوئی جوانی میں کوئی کہلت میں اور کوئی بڑھاپے میں فوت ہوتا ہے پھر یہ ادوار بھی لمحے گزراں کی طرح مختصر نہیں ہوتے بلکہ ہر دور خاصا ممتد مطلب لمبا ہوتا ہے مثلا جوانی کا دور بلوغت سے کہلت تک اور کہلت ادھیڑ عمر کا دور شیخوخت بڑھاپے تک اور بڑھاپے کا دور موت تک رہتا ہے کسی کو سوچ بچار نصیحت خیزی اور اثر پذیرے کے لیے اور اثر پذیری کے لیے چند سال کسی کو اس سے زیادہ اور کسی کو اس سے بھی زیادہ سال ملتے ہیں اور سب سے یہ سوال کرنا صحیح ہوگا کہ ہم نے تجھے اتنی عمر دی تھی کہ اگر تو حق کو سمجھنا چاہتا تو سمجھ سکتا تھا پھر تو نے حق کو سمجھنے اور اسے اختیار کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی پھر اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یعنی یاد دہانی اور نصیحت کے لیے پیغمبر اور اس کے ممبر و محراب کے وارث علماء اور دعاتے اور دعات تیرے پاس آئے لیکن تو نے اپنی عقل و فہم سے کام لیا نہ داعیان حق کی باتوں کی طرف دھیان کیا پھر یہاں یہ بیان کرنے سے یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ تم دوبارہ دنیا میں جانے کی آرزو کر رہے ہو اور دعویٰ کر رہے ہو کہ اب نافرمانی فرمانی کی جگہ اطاعت اور شرک کی جگہ توحید اختیار کرو گے لیکن ہمیں علم ہے کہ تم ایسا نہیں کرو گے تمہیں اگر دنیا میں دوبارہ بھیج بھی دیا جائے تو تم وہی کچھ کرو گے جو پہلے کرتے رہے ہو جیسے دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا سُر انعام آیت نمبر اٹھائیس اگر انہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو وہی کام کریں گے جن سے انہیں منع کیا گیا تھا پھر یہ پچھلی بات کی تعلیل مطلب سبب بیان کرنا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا علم کیوں نہ ہو جب کہ وہ سینوں کی باتوں اور رازوں سے بھی واقف ہے جو سب سے زیادہ مخفی ہوتی ہیں پھر یعنی اللہ کے ہاں کفر کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا بلکہ اس سے اللہ کے غضب اور ناراضی میں بھی اضافہ ہوگا اور انسان کے اپنے نفس کا خسارہ بھی زیادہ پھر یعنی ہم نے ان پر کوئی کتاب نازل کی ہو جس میں یہ درج ہو کہ میرے بھی کوئی شریک ہیں جو آسمان و زمین کی تخلیق میں حصے دار اور شریک ہیں پھر یعنی ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے بلکہ یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو گمراہ کرتے آئے ہیں ان کے لیڈر اور پیر کہتے تھے کہ یہ معبود انہیں نفع پہنچائے گئے نفع پہنچائیں گے انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور ان کی شفاعت کریں گے یا یہ باتیں شیاتین مشرقین سے کہتے تھے یا اس سے وہ وعدہ مراد ہے جس کا اظہار وہ ایک دوسرے کے سامنے کرتے تھے کہ وہ مسلمانوں پر غالب آئیں گے جس سے ان کو اپنے کفر پر جمے رہنے کا حوصلہ ملتا تھا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ اللہ ہی آسمان اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہیں وہ دونوں اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں اور فی الواقع اگر وہ ہٹ جائیں تو اس کے بعد انہیں کوئی بھی تھام نہیں سکے گا بلا شبہ وہ بڑا حلم والا بہت بخشنے والا ہے اور انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو ضرور ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے پھر جب ان کے پاس ڈرانے والا آیا تو اس کی آمد نے ان کو حق سے نفرت ہی میں زیادہ کیا فلا تجد تجد زمین میں تکبر کرنے اور بری چال کی وجہ سے اور بری چال اس کے چلنے والے ہی کو گھیرتی ہے پھر وہ پہلے لوگوں کے بارے میں اللہ کے طریقے کا انتظار ہی تو کرتے ہیں چنانچہ آپ اللہ کا طریقہ بدلتا ہرگز نہ پائیں گے اور آپ اللہ کا طریقہ ٹلتا ہرگز نہ پائیں گے اولم کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ وہ دیکھے یا دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے جبکہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور اللہ ایسا نہیں کہ اسے کوئی چیز آسمانوں میں اور زمین میں عاجز کر دے بلا شبہ وہ خوب جاننے والا بڑی قدرت والا ہے بسر اور اگر اللہ لوگوں کو اس وجہ سے پکڑتا جو انہوں نے کمایا تو وہ اس زمین کی پشت پر چلنے والا کوئی جاندار نہ چھوڑتا لیکن وہ انہیں ایک مقررہ وقت تک ڈھیل دیتا ہے پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو وہی انہیں سزا دے گا یقیناً اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف کیا راحت اللہ تضول یا لی اللہ تضولہ یہ اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت و صنعت کا بیان ہے بعض نے کہا مطلب یہ ہے کہ ان کے شرک کا اقتضا ہے کہ آسمان و زمین اپنی حالت پر برقرار نہ رہیں بلکہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں جیسے آیت سورہ مریم آیت نمبر نوے اور اکانوے قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرتے یا کرنے بیٹھیں کا مفہوم ہے پھر یعنی اللہ کے کمال قدرت کے ساتھ اس کی کمال مہربانی بھی ہے کہ وہ آسمان و زمین کو تھامے ہوئے ہیں اور انہیں اپنی جگہ سے ہلنے اور ڈولنے نہیں دیتا ہے ورنہ پلک جھپکنے میں دنیا کا نظام تباہ ہو جائے کیونکہ اگر وہ انہیں تھامے نہ رکھے اور انہیں اپنی جگہ سے پھیر دے تو اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو ان کو تھام لے ان ہما میں ان نافیہ ہے اللہ نے اپنے اس احسان اور نشانی کا تذکرہ دوسرے مقام پر بھی فرمایا ہے مثلا مثلاً سورہ حج آیت نمبر 65 اسی نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے مگر جب اس کا حکم ہوگا اور وَمِن السماء روم پچیس اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان و زمین اس کے حکم سے قائم ہے پھر اتنی قدرتوں کے باوجود وہ حلیم ہے اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ وہ کفر و شرک اور نافرمانی کر رہے ہیں پھر بھی وہ ان کی گرفت میں جلدی نہیں کرتا بلکہ ڈھیل دیتا ہے اور غفور بھی ہے کوئی طائب ہو کر اس کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے توبہ و استغفار و ندامت کا اظہار کرتا ہے تو وہ معاف فرما دیتا ہے پھر اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ بعثت محمدی سے قبل یہ مشرقین عرب قسم کھا کھا کر کہتے تھے کہ اگر ہماری طرف کوئی رسول آیا تو ہم اس کا خیر مقدم کریں گے اور اس پر ایمان لانے میں ایک مثالی کردار ادا کریں گے یہ مضمون دیگر مقامات پر بھی بیان کیا گیا ہے مثلا سورہ انعام آیت نمبر 156 اور 157 اور سورہ صافات آیت نمبر ایک سورہ نمبر سے لے کر 170 تک پھر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس نبی بن کر آ گئے جن کے لیے وہ تمنا کرتے تھے پھر یعنی آپ کی نبوت پر ایمان لانے کی بجائے آپ کی نبوت پر ایمان لانے کی بجائے انکار و مخالفت کا رستہ محض استقبال اور سرکشی کی وجہ سے اختیار کیا پھر اور بری تدبیر یعنی ہیلا دھوکہ اور عمل قبیح کی وجہ سے کیا پھر یعنی لوگ مکرو ہیلا کرتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ بری تدبیر کا انجام برا ہی ہوتا ہے اور اس کا وبال بالآخر مکر ہیلا کرنے والوں پر ہی پڑتا ہے پھر یعنی کیا یہ اپنے کفر و شرک رسول کی مخالفت اور مومنوں کو ایزائیں پہنچانے پر مصر رہ کر اس بات کے منتظر ہیں کہ انہیں بھی اس طرح ہلاک کیا جائے جس طرح پچھلی قومیں ہلاکت سے دوچار ہوئیں پھر بلکہ یہ اسی طرح جاری ہے اور ہر مقذب جھٹلانے والے کا مقدر ہلاکت ہے یا بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے عذاب کو رحمت سے بدلنے پر قادر نہیں ہے پھر یعنی کوئی اللہ کے عذاب کو دور کرنے والا یا اس کا رخ پھیرنے والا نہیں ہے یعنی جس قوم کو اللہ عذاب سے دوچار کرنا چاہے کوئی اس کا رخ کسی اور قوم کی طرف پھیر دے کسی کی یا کسی میں یہ طاقت نہیں ہے مطلب اس سنت اس سنت اللہ کی وضاحت سے مشرقین عرب کو ڈرانا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے وہ کفر و شرک چھوڑ کر ایمان لے آئیں ورنہ وہ اس سنت الہی سے بچ نہیں سکتے دیر سویر اس کی ضد میں آ کر رہیں گے کوئی اس قانون الہی کو بدلنے پر قادر ہے اور نہ عذاب الہی کو پھیرنے پر پھر انسانوں کو تو ان کے گناہوں کی پاداش میں اور جانوروں کو انسانوں کی نحوس کی وجہ سے یا مطلب ہے کہ تمام اہل زمین کو ہلاک کر دیتا انسانوں کو بھی اور جن جانوروں اور روزیوں کے وہ مالک ہیں ان کو بھی یا مطلب ہے کہ آسمان سے بارشوں کا سلسلہ منقطع فرما دیتا جس سے زمین پر چلنے والے سب د بہ مطلب انسان اور حیوان مر جاتے پھر یہ میعاد معین دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور یوم قیامت تو ہے ہی پھر یعنی اس دن ان کا محاسبہ کرے گا اور ہر شخص کو اس کے عملوں کا پورا بدلہ دے گا اہل ایمان و اطاعت کو اجر و ثواب اور اہل کفر و معصیت کو اتاب و عقاب اس میں مومنوں کے لیے تسلی ہے اور کافروں کے لیے وعید سامعین کرام یہاں ختم ہوتی ہے سورہ فاتر اور آغاز ہوتا ہے سورہ یاسین کا تو سورہ یاسین ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں تریاسی رکو ہیں پانچ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے یاسین حروف مقطعات جن کے معنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں والقرآن الحکیم قسم ہے قرآن حکیم کی بلا شبہ آپ یقینا رسولوں میں سے ہیں مستقیم راہ راست پر ہیں تنزیل یہ قرآن نہایت غالب خوب رحم کرنے والے اللہ کا اتارا ہوا ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے لہٰذا وہ دین سے غافل ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف سورہ یاسین کے فضائل میں بہت سی روایات مشہور ہیں مثلا یہ کہ یہ قرآن کا دل ہے اسے قریب المرگ شخص پر پڑھو وغیرہ لیکن صنعت کے لحاظ سے کوئی روایت بھی درجے صحت کو نہیں پہنچتی بعض بالکل موضوع ہیں یا پھر ضعیف ہیں قلب قرآن والی روایت کو شیخ البانی نے موضوع قرار دیا ہے دیکھیے السلسلہ سلپ پہلی جلد صفحہ نمبر 312 حدیث نمبر ایک پھر بعض نے اس کے معنی یا رجل یا انسان کے کیے ہیں بعض نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور بعض نے اسے اللہ کے اسماء حسنہ میں سے بتلایا ہے لیکن یہ سب اقوال بلا دلیل ہیں یہ بھی ان حروف مقطعات میں سے ہی ہیں جن کے معنی جن کا معنی و مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا پھر یا قرآن محکم کی جو نظم و معنیٰ کے لحاظ سے محکم یعنی پختہ ہے یا قرآن محکم کی جو نظم و معنیٰ کے لحاظ سے محکم یعنی محکم یعنی پختہ ہے واؤ قسم کے لیے ہے آگے جواب قسم ہے پھر مشرقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک کرتے تھے اس لیے آپ کی رسالت کا انکار کرتے اور کہتے تھے لسطم و سیلا رات آیت نمبر تریالیس تو, تو پیغمبر ہی نہیں ہے اللہ نے ان کے جواب میں قرآن حکیم کی قسم کھا کر کہا کہ آپ یقیناً اس کے پیغمبروں میں سے ہیں اس میں آپ کے شرف و فضل کا اظہار ہے اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کی رسالت کی قسم نہیں کھائی یہ بھی آپ کے امتیازات اور خصائص میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسالت کے اس بات کے لیے قسم کھائی صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ ان نکہ کی دوسری خبر ہے یعنی آپ ان پیغمبروں کے رستے پر ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں یا ایسے رستے پر ہیں جو سیدھا اور مطلوب منزل مطلب جنت تک پہنچانے والا ہے یعنی اس اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے جو عزیز ہے یعنی اس کا انکار اور اس کے رسول کی تکزیب کرنے والے سے انتقام لینے پر قادر ہے اور ہے یعنی جو اس پر ایمان لائے گا اور اس کا بندہ بن کر رہے گا اس کے لیے نہایت مہربان ہے پھر یعنی آپ کو رسول اس لیے بنایا ہے اور یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن میں آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا اس لیے ایک مدت سے یہ لوگ دین حق سے بے خبر ہیں یہ مضمون پہلے بھی کئی جگہ گزر چکا ہے کہ عربوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے براہ راست کوئی نبی نہیں آیا یہاں بھی اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے